السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین واشهد ان لا الا الله وحده لا شريك له واشهد محمد ان محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى اله و على ومن و من اهتدى بهدي واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد معزز ومكرم سامعين ناظرين اخيه واستيا کی شرح اپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے اور اس سے پہلے یہ بات ہم لوگوں کے سامنے کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ اللہ رب الرامین کی جو صفات ہیں وہ ثبوت اور عدم ثبوت کے لحاظ سے ان کی دو قسمیں ہیں قرآن میں اور صحیح حدیثوں میں اللہ رب العامین کی بہت ساری صفات بیان کی گئی ہیں جیسے اللہ حرامین کا کلام کرنا اللہ رب عامین کا سمان دنیا پر نزول فرمانا اللہ تعالیٰ کے لیے دو چہروں کا ہونا اے اے دو ہاتھوں کا ہونا اللہ رب الامین کے لیے ایک چہرے کا ہونا اللہ کے اللہ کا سننا اللہ کے لیے دو ہاتھوں کا ہونا یہ ایسی صفات ہیں جو قرآن اور صحیح حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہیں اور یہ بے شمار صفات ہیں جو ثبوت کے لحاظ سے ان کی کیفیت کا علم اللہ کے پاس سے ہمیں کیفیت نہیں معلوم وہ صفات کیسی ہیں اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جاننے والا ہے کچھ صفات ایسی ہیں جن کی اللہ نے نفی کی ہے انکار کیا ہے ان کو منفی اور سلبی صفات کہا جاتا ہے انہیں صفات کا ذکر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا ہے اور اس سے پہلے چار درس ان صفات پر ہو چکے ہیں جیسے یہ کہ اللہ حرب الامن کے لیے اولاد کا نہ ہونا نہ اللہ اللہ کے لیے اولد نہیں ہے اللہ کی بیوی نہیں ہے اللہ ہرب العامن کا باپ نہیں ہے اللہ کو اونگ نہیں آتی ہے اللہ ظلم نہیں کرتا ہے یہ جو سب صفات ہے ان کو منفی صفات کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں نقص ہے ان میں عیب ہے کمی ہے اور اللہ ہر بلامن ہر عائب اور کمی سے پاک ہے لہٰذا ان تمام صفات کی نفی کی جائے گی تو آج بھی جو ہمارا درس ہے انہی صفحات سے متعلق ہے دو تین آیتیں اور اس کے ذمن میں مصنف نے بیان کی ہیں ان آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر آنے والے درس سے دوسرے موضوع کا کی شروعات ہوگی اور وہ موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے عرش پر جلوہ افروز ہے جو بہت ہی اہم موضوع ہے کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات ہر جگہ ہے عرش پر نہیں ہے تو یہ عقیدہ صحیح نہیں غلط عقیدہ ہے جیسا کہ انشاءاللہ آنے والے دروس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے تو آج کا درس انہیں منفی صفات سے متعلق ہے اور اس ضمن میں یہ نوی آیت ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اللہ ابامن کے ارشاد ہے قیمت تخض اللہ مین والدین اما کان اللہ علیہ فتح یہ سور مومنون کی آیت نمبر اکیانوے اور بانوے ہے اس آیت کا مفہوم یہ ہے جو معانی اللہ نے بیان کی ہیں اس آیتیں ان دونوں آیتوں میں ان کا مفہوم یہ ہے مت تخمین ولد کہ اللہ رب العالمین نے کوئی اولاد نہیں بنائی اور جب اولاد کہتے ہیں تو اس میں مذکر اور مونص میل فیمل دونوں شامل ہوتے اللہ رب العالمین نے دونوں کی نفی کی ہے اس لیے کہ یہودی ازیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے کرسچین عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے تو اللہ نے اس کی نفی کی ایسی جو مکہ کے مشرقین تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے تو اللہ رب العالمین نے شاہط کریمہ میں سب کی نفی کر دی کہ نہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ نا بیٹیاں نہب من منظال کیونکہ یہ عجز اور یہ عیب ہے اور جب اس کی نفی ہو گئی اولاد کی تو باپ کی بھی نفی ہو گئی بیوی کی بھی نفی ہو گئی جب اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اللہ کسی کا باپ بھی نہیں ہے جب اللہ کی اولاد نہیں ہے تو اللہ کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے یہ تمام چیزیں نقص ہیں عیب اور کبھی ہیں اگر یہ باتیں اللہ کے لیے مانی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ابراہن ان چیزوں کا محتاج ہے نعوذ باللہ جبکہ اللہ رب العالمین اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے تو اس آیت کریمہ کے پہلے جز میں اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کی نفی کر دی انکار کر دیا اما کا نما من اللہ اور نہ ہی اللہ اربامن کے ساتھ کوئی اور معبود ہے اس کی اللہ نے نفی کر دی تعدد اللہ کی نفی کی کہ ایک ہی رب ہے ایک ہی معبود ہے ایک ہی خالق ہے اللہ رب الامن کے ساتھ ساتھ کوئی اور مخلوق خالق یا معبود نہیں ہے اللہ رب العامن اس کی نفی کر دی لہذا جب خالق ایک ہی ہے رازق اور مالک ایک ہی ہے تو عبادت بھی صرف ایک ہی کی ہونی چاہیے اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے کہ اللہ کی بھی عبادت ہو اللہ تعالی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت ہو جیسا کہ اکثر لوگوں کا حال ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے روزہ بھی رکھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں قربانی بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی عبادت کرتے ہیں جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا یا اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور کی خبر کی جا توا... کر کے طواف کرنا یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ غیر اللہ کی عبادت ہے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے لہذا تمام عبادات خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے صلا وہ نسکی وہ حیا وہ مماتی للہ حرب العالمین آفرما دیجیے میری نماز ہے میرا مرنا جینا ہے میری ساری عبادات ہے میری قربانیاں ہیں کن کے لیے اللہ حرب العامن کی اللہ شریک اللہ اللہ کا کوئی شریک نہیں وہ بدال کا عمرت اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے وہ انا ارالمسلم میں سب سے پہلا پیروکار یا سچا تابے دار ہوں تو تمام عبادات خالص اللہ کے لیے کرنا کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اگر ہم کسی بھی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو ہم شریک کرتے ہیں اور یہ شرک ہے اور شرک بڑا گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مفرت نہیں کرے گا جب تک انسان توبہ نہیں کرے تو اللہ ابلامن کیا فرمکا من منہ اللہ ابلامن کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا محبود نہیں ہے کہ تم اس کی بھی بات کو جیسا مکہ کے کی مشری کیا کرتے تھے وہ اللہ کی بھی کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے اور آج کے مسلمان بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے بعد کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں غور اللہ کا سجدہ کرنا غ اللہ کے نام پر نظر نیاز پیش کرنا غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یا ایسی جگہ جانور ذبح کرنا جہاں شرک ہوتا ہے کفر ہوتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے یہ مکہ کے مشرق حج کرتے تھے طواف کرتے تھے عمرہ کرتے تھے قربانیاں کرتے تھے یہ سب کرتے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ ہر برامن کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارتے تھے قبروں کو جا کے طواف کرتے تھے مزاروں کا طواف کرتے تھے تو ان کیا بھی مزار تھا جیسے آج مسلمانوں نے مزار بنا رکھا اسے ان کے بھی مزار تھا رمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو ان سب کو ڈھانے کے لیے خالد بن ولید کو امر بن آس کو علی رضی اللہ عنہ کو اور بڑے بڑے صحابہ کرام کو بھیجا تھا جھنڈا دے کر کے کہ جا کر کے ان تمام چیزوں کو ضمیں بوس کر دینا تو یہ ساری چیزیں اس زمانے میں بھی, بھی ہوتی تھی اور ان کو آپ نے ختم کیا وہ ساری چیزیں آج پھر دوبارہ لوٹ کر کے امت کے اندر آ گئی ہیں اللہ تعالی سب کو شرکی سے محفوظ رکھے تو اللہ الرمات و مکان مَا اما اللہ امامن کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا محبوب نہیں ہے عید الاضح بک اللہ بما خلق اگر ایسا ہوتا تو ہر محبوب اس نے جو پیدا کیا ہے اس کو لے کر کے وہ الگ ہو جاتا کہ بھائی ہمارا ملک یہ ہے یہ ہماری سلطنت ہے یہ ہماری بادشاہت ہے ہم نے ان کو پیدا کیا لہذا یہ ہمارے تابے رہیں گے جب کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھتے دنیا کا نظام جیسے اللہ نے پیدا کیا اسی وقت سے وہ اسی چل رہا ہے سورج مشرق سے نکلتا مغرب میں جا کر کے ڈوب جاتا ہے یا اس طریقے سے ہوائیں ہیں یا دنیا کے اندر اور مخلوقات ہیں سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں چاند کا نکلنا ڈوبنا راتوں کا آنا اور جانا مہینوں کا آنا اور جانا اس طریقے سے ہواؤں کا چلنا انسان کی موت اور زندگی دنیا کا سارا نظام جیسے اللہ نے پیدا کیا تھا شروع سے آج تک ویسے ہی چل رہا ہے تو ایسا نہیں ہوا کہ دو معبود ہیں دو خالق ہیں ایک اپنا لے کر کے الگ ہو گیا اور ایک اپنا لے کر کے الگ ہو گیا ایسا نوز بلّہ نہیں ہے سب کے سب اللہ رب برامن کی مخلوق ہے اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے سب کا خالق اللہ رب برامن ہوئی سب کا معبود حقیقی اور وہ لہباد الہ آباد اگر ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اور معبود اور خالق ہوتے تو ایک تو ایسا ہوتا کہ اپنا لے کر کے الگ ہو جاتا اور پھر کیا کرتے یہ سب ایک دوسرے پر غالب آتے یا غالب آنے کی کوشش کرتے اور جو غالب آ جائے گا وہی سب کا معبود حقیقی ہوگا تو ایسا معاملہ نہیں ہے اللہ اب نے عقل اس پر رد کیا ہے کیونکہ اگر دو, دو, دو معبود مان لیں آپ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں اپنا سب لے کر کے جس, جس کو پیدا کیا ہے وہ اپنا سلطنت الگ لے کر کے چلیں گے ان کی بادشاہت الگ رہے گی کوئی کہے گا کہ بھائی آج رات ہونی چاہیے دن ڈوب جانا چاہیے سورج نکلنا چاہیے ایک کہتا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے سب کا آپس میں اس طرح کا اختلاف ہوتا کیونکہ ایک ملک کے ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے اگر دو بادشاہ ہو جائیں تو پھر وہ ملک تباہ و برباد ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے پوری دنیا کا خالق ایک ہی ہے پوری دنیا کا مالک ایک ہے وہی وہ سب کا معبود حقیقی ہے لہذا اگر ایسا ہوتا کہ دنیا کے اندر دو مابود ہوتے تو یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا الگ ہو یا ان میں سے دونوں ایک دوسرے کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرتے پھر دنیا کا نظام درہم برہم ہوتا کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا جبکہ دنیا کا نظام جیسے اللہ نے پیدا کیا تھا آج بھی وہ اسی ہے دنیا کے نظام پر کوئی فرق نہیں آیا چاند سورج ستارے انسان کی ولادت پیدائش اور موت اور زندگی ہوا اور دنیا کا نظام چلنا ساری چیزیں جیسے اللہ کا حکم آتا ہے وہ ویسے ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ کہ ایک ہی رب ہے ایک ہی خالق اور ایک ہی مالک ہے اور دو نہیں ہیں ورنہ دنیا کا نظام نہیں چلتا تو اللہ رب العالمی نے دو چیزوں کی نفی کی اولاد کی نفی کی اولاد کی نفی, کی, اولاد کی نفی کے ساتھ ساتھ بیوی کی بھی نفی ہوگی اور باپ کی بھی نفی ہو گئی اس طریقے سے دوسری نفی جو اللہ نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسرا کوئی معبود نہیں ہے لہٰذا دوسرا معبود نہیں ہے تو یہ باتیں صرف اللہ کی کرو کسی اور کی نہ کرو اللہ نے اسے رد کیا مشرقی نے مکہ پر اور ہر اس شخص پر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے یا کچھ عبادتوں کو غیر اللہ کے لیے خاص کر دیتا ہے سبحان اللہ عماں اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی نوق باللہ بیٹیاں ہیں اللہ کے اولاد ہے یا اس طریقے سے اور چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہتے ہیں اللہ ابام ان تمام چیزوں سے پاک ہے برتر ہے تو ہر نقص سے اللہ ابامن پاک ہے ہر عیب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے فر اللہ کیا معلومات مطلب عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب و ہے وہی غیب کا جاننے والا اور حاضر کا جاننے والا شہادہ حاضر اور غیب ہمارے لحاظ سے ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام چیزیں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اس کی آنکھوں سے کوئی چیز وجھل نہیں ہے یہ غیب ہمارے لحاظ سے اس لیے غیب دو طرح کا ہوتا ہے غیب مطلق کہ اللہ کے علاوہ کوئی ان چیزوں کو نہیں جانتا ہے اور یہ غیب مقید ہوتا ہے غیب مقید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے وہ غیب ہے کچھ لوگوں کے لیے وہ غیب نہیں ہے اس دیوار کے پیچھے جو چیز ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے لیکن وہاں جو انسان موجود ہے اس کے لیے وہ غیب نہیں ہے ہمارے لیے غیب ہے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے وہ آپ یہاں ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں دوسرے ملک میں کیا ہو رہا ہے ہماری نظروں سے اوجھل ہے غیب ہے لیکن وہاں جو لوگ موجود ہیں اور ان کے سامنے کوئی واقعہ ہو رہا ہے وہ چیزیں ان کے لیے غائب نہیں ہیں تو اس چیز کو غیب مقیت کہا جاتا ہے کچھ چیزوں کے لیے کچھ لوگوں کے لیے غیب کچھ لوگوں کے لیے غائب نہیں اور کچھ غیب ایسے جو غیب مطلق کہ ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے ان کا علم اللہ ہر بلامین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے کب قیامت قائب ہوگی کل کیا ہونے والا ہے یا ایک منٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے بارش کب ہوگی یا اس سے جو مفادی خمسہ ہیں مغیبات خمسہ ان کا علم اللہ رب العامن کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے وہ غیب مطلق کہلاتا ہے تو اللہ رب العامن نے فرمایا عالم الغیب و شاہدہ اللہ ہی عالم الغیب ہے اور وہی وہ عالم الشہادہ بھی ہے فتح علیہ عمائے اللہ تعالی بلند ہے ان تمام چیزوں سے جو اللہ رب العامن کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالی ان تمام چیزوں سے بلند اور برتر ہے تو اللہ رب العارمین یہاں شریک کی نفی کی کہ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ اکیلا ہے وہی سب کا معبود حقیقی ہے اللہ رب العالمین کے کوئی شریک نہیں ہے آگے جو گیارہویں آیت مسلم نے پیش کی ہے وہ سورہ نحل کے آیت نمبر چوہتر ہے اللہ تعالیٰ ارشاد ہے فلاں رب اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ بیان کرو یعنی اللہ رب العالمین کی صفات کے تعلق سے مثالیں نہ بیان کرو کہ اللہ ابرامن کے لیے ہاتھ ہیں تو بندوں کے جیسے ہیں نا عزب اللہ یا اللہ ابراہن سنتا ہے تو اس کی مثال ایسے جیسے ہم سنتے ہیں نہ عزب اللہ یہ سب مثال دینا حرام ہے یہ یہ ناجائز ہے کیونکہ اللہ خالق ہے اللہ کی جو صفات ہیں ان کی کوئی کیفیت نہیں بیان کر سکتا نہ ان کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے مخلوق سے ان تمام صفات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور جہاں تک کیفیت کی بات ہے تو کیفیت اللہ کے شایان شان بہت ساری صفات مشترک ہیں بندوں کے درمیان مخلوق کے درمیان لیکن کیفیت مختلف ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس بھی ہاتھ ہیں اور دوسروں کے پاس بھی ہاتھ ہوتے ہیں لیکن ہاتھ ہمارا اور دوسرے انسان کا ہاتھ برابر نہیں ہوتا کسی کا چھوٹا ہے کسی کا بڑا ہے کسی کی اونگیاں بڑی ہیں کسی کا ہاتھ چھوٹا ہے کسی کا ہاتھ موٹا ہے کسی کا پتلا ہے یہ جب صفات میں مخلوق کے درمیان فرق ہے جبکہ وہ دونوں کے پاس ہاتھ ہیں تو اللہ کے بارے میں کیسے ہم کہہ سکتے ہیں نا باللہ کے اللہ کی کہ یہ دو ہاتھ ہیں بندوں جیسے ہیں یا فلاں کے جیسے ہیں عزب باللہ جب بندوں کے درمیان اختلاف ہے فرق ہے تو پھر اللہ رب الامین کے لیے اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ بدعقیدگی ہے ایسا عقیدہ رکھنا حرام ہے جائز نہیں ہے ہمارے پاس بھی کان ہے چوٹی کے پاس بھی کان ہے وہ بھی چوٹی بھی سنتی ہم بھی سنتے ہیں. ہمارے پاس بھی آنکھ ہے چیل اور کوے کے پاس بھی آنکھ ہوتی ہے باز کے پاس بھی آنکھ ہوتی ہے باز پرندہ اوپر سے پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں کچھ گہرائی تک وہ دیکھ لیتا ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں حالانکہ ہم وہیں کھڑے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتا لیکن جو باز پرندہ ہوتا ہے شکاری اس کی آنکھ بڑی تیز ہوتی ہے وہ مچھلی جو ہے دیکھ لیتا ہے پانی کے اندر بھی کچھ گہرائی تک یہ نہیں کہ ایک دم اگر گہرائی کے اندر ہے اور سمندر کی آخری جڑ کے اندر ہے تو وہاں تک تو نہیں لیکن کچھ دور تک باقاعدہ وہ دیکھ لیتا ہے اور باقاعدہ اوپر سے جھپٹتا ہے اور مچھلی کا شکار کر لیتا ہے حالانکہ اس کے پاس بھی آنکھیں ہمارے پاس بھی آنکھیں ہم نہیں دیکھ سکتے تو جب یہ مخلوقات کے درمیان یہ فرق ہے تو اللہ البرامن کی آنکھوں کو بندوں سے تشویح دینا کیسے جائز ہوگا چونٹی کی آنکھیں ہوتی ہیں ہما ہم بھی سونگتے ہیں کتے بھی سونگتے ہیں وہ سونگ کر کے پتا لگا لیتے ہیں کا پتہ لگا لیتے ہم نہیں پتا لگا سکتے حالانکہ ہم بھی سونگتے ہیں ہمارے پاس بھی ناک ہے ان کے اس کے پاس بھی ناک ہوتی ہے تو جب مخلوقات کے درمیان یہ فرق ہے تو اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے اللہ رب العامن کوئی مثال نہیں ہے اللہ رب العمین کے کی ساتھ کیسے مثال دی جا سکتی ہے تو اللہ کہتا ہے فلاں عظرب اللہ مثال اللہ رب العامین کے لیے مثال نہ بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو ہمارے ہاتھ جیسے ہیں اس کی مثال ایسی ہے اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو اس کی مثال ایسی جیسے ہم سنتے ہیں نا ہمارا سننا محدود ہے یہ ہمارا سننا محدود ہے ہم زیادہ دور سے اگر کوئی بول رہا ہو تو اس کی آواز اب نہیں سن سکتے یہ اتنے ہم کمزور ہیں کہ آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اپنی آواز پہنچانے کے لیے مائک کا ہم استعمال کرتے ہیں اللہ ابراہین تو سنتا ہے چونٹی بھی چلتی ہے اس کے چلنے کی آواز بھی اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے ہمارے سامنے چونٹی چلے ہم دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں سن بھی نہیں پاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چلنے کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے تو اللہ ابراہن کا علم غیر محدود ہے چاہے سننے کا علم ہو چاہے دیکھنے کا علم ہو لہذا بندوں پر قیاس کرنا بندوں سے مثال دینا یہ کفر ہے جائز نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہماری جیسی ہیں نا باللہ یا فلاں جیسی ہیں اس طرح کی مثال دینا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے حرام ہے یہ انََ اللہ علم تمّہ تعالم اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا تم نہیں جانتے ہو تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جی ہاں تو اس لیے اللہ ہرب کی کوئی مثال نہیں ہے یہاں اللہ ابرامن کی مثیل کی مثل کی نفی کی گئی اللہ برہمین لئی سا کم اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے وہ ذات اور صفات ہر لحاظ سے اکتا اور اکیلا اس کی ذات اور صفات کی مثال نہیں دی جائے گی اور نہ ہی تشبیہ دی جائے گی نہ اس کی کیفیت بیان کی جائے گی اس پر ایمان لایا جائے گا کہ اللہ برامین کی ساری صفات ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کا معنی اور مطلب یہ ہے لیکن کیفیت ہم بیان کرتے کیفیت بیان کرنا حرام ہے اس لیے مامالی رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ عرص پر کیسے مستوی ہے تو حضمہ ماماری نے کیا فرمایا الاستواء معلوم استواء معلوم ہے استواء کے معنی ہوتے ہیں بلند ہونا جلوہ افروز ہونا اس کا معنی ہم جانتے ہیں وہ الکیف مجھول کیفیت مجھول کیفیت میں نہیں معلوم کہ کی کیا اس کی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ عرص پر کیسے بلند ہے اللہ تعالیٰ عرصہ پر کیسے جلوہ افروز ہے کیفیت ہمیں نہیں معلوم کیونکہ کیفیت کی نہیں بیان کیے گی نہ قرآن میں نہ حدیث کے اندر وہ ایمان و واجب اس پر ایمان لانا واجب ہے وہ سوال و انہو بدا اور کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بداعت ہے اس لیے کہ کی کیفیت نہیں بیان کیے گی صاحبہ نبی نے بھی سوال کیا کہ کی کیا کیفیت ہے ہر ایک کی جو صفت ہوتی ہے اس کے لحاظ سے ہوتی ہے اس کے لحاظ سے ہوتی ہے ہمارے ہاتھ ہمارے لحاظ سے ہیں ہاتھی کے ہاتھ اس کے لحاظ سے ہیں ہاتھی کے بھی دو آگے کے دو ہاتھ ہیں جانور کے بھی آگے کے دو ہاتھ ہوتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ ان کے لحاظ سے ہیں ہمارے ہاتھ ہمارے لحاظ سے ہیں ہمارا کان ہمارے لحاظ سے, سے ہاتھی کے لحاظ سے اس کا کان ہوتا ہے تو اللہ حرب العلام نے حکمت کے ساتھ کے تحت ہر چیز کو ہر مخلوق کو اس کے مناسب چیز دیا تو جب یہ مخلوقات کے اندر صفات کے اندر فرق ہے جبکہ سب کے سب مخلوق ہیں تو اللہ حرب الامن کے لیے مثال بیان کرنا کیسے جائز ہوگا یہ لے سک مشلیش ہے اللہ اربامن جیسی کوئی ذات نہیں ہے نہ ذات کے لحاظ سے نہ صفات کے لحاظ سے لہذا یہ اللہ کی کوئی مسیح کی کوئی مثال نہیں ہے تو اس میں اللہ رب العامن کے مثال کی نفی کی گئی کہ اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے نہ صفات کے لحاظ سے نہ ذات کے لحاظ سے اس طریقے سے اگلی آج جو مصنف نے پیش کی سورہ آراف کی عیت نمبر تینتیس ہے اس میں اللہ فرماتا ہے کل ان نما ہر نمار و بی الحوا حشہ ما ازر امین احما وطن کیا فرما دیجئے کہ اللہ رب العالمین نے بے حیا والے کاموں کو حرام کر دیا ہے چاہے وہ سب کے سامنے کیے جائیں یا تنہائی میں کیے جائیں ما اظہر امین احما وطن ظاہر میں ہو یا باطن میں جلوت میں ہو یا خلوت میں گھر میں انسان بیٹھ کر کے کرے یا باہر کرے تمام بے حیا والے کاموں کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا سب حرام ہیں ان کے قریب جانا بھی حرام ہے جیسے زنا کرنا یہ کیا ہے اس کو اللہ نے فوائشہ قرار دیا بے حای والا کام ہے یا اس طریقے سے کیا نام ہے ایسی عورتوں سے نکاح کرنا جو عورتیں آپ کے اوپر حرام ہیں وہ بھی بے حیائی والا کام ہے اللہ رب نے فرمایا ولاً کہ ہو مانا کہ اباؤک نسا جن عورتوں سے تمہارے باپ نے شادی کی ہے ان سے نکاح نہ کرو علامہ کا سلف ہاں جو ہو چکا پہلے زمانے جاہلیت میں وہ ختم ہو گیا ان نحو کا یہ فہش والا کام ہے بے حیائی والا کام ہے یہ وہ مختم وشا صبیلا اور یہ اللہ البامن کو ناراض کرنے والا کام ہے اور برا کام ہے یہ تو یہ بھی فواہشہ ہے کہ انسان ایسی عورت سے شادی کرے جو اس کے لیے حرام ہے اس کی بہن ہے یا اس طریقے سے دور شریک بہن ہے تو جیسے رضاست جو نصب سے جو چیزیں ثابت ہوتی حرمت رضاست سے بھی اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے تو انسان اگر اسے شادی کرتا تو حرام ہے ایسے ہی مان آپ کی بیوی ہے اور بیوی کے خالہ ہے تو اس کے ساتھ ایک وقت میں نکاح کرنا حرام ہے یا آپ کی بیوی ہے اس کی بھان ہے یا اس کی بھتیجی ہے تو ایک وقت میں زوجیت کے اندر رکھنا یہ حرام ہے یہ جیسے دو بہنوں کی شادی ایک ساتھ نہیں کر سکتے ایک بہن سے آپ کی شادی ہوئی آپ نے اس کو طلاق دے دیا اس نے خلا لے لیا یا اس کی وفات ہوگی تو آپ اس کی دوسری بہن سے شادی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بیک وقت زوجیت میں ایک ساتھ رکھنا یہ حرام ہے ایسے ہی بیوی ہے کسی کی تو اس کی بھانجی ہے یا اس کی بھتیجی ہے یا اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ ہے ایک وقت میں نکاح ہمیں رکھنا حرام ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو فہش کام کرتا ہے وہ بے حیائی والا کام کرتا ہے شریعت کے اندر اس کو حرام کر دیا گیا ہے تو اس طریقے سے یہ حرام ہے ایسی اللہ رب العامین نے اگر کوئی اپنی شہوت یعنی مرد سے پوری کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ رب العامن نے خواہشہ قرار دیا ہے اطاطون الفاہشہ لط علیہ السلام کی قوم کے اندر جہاں شرک تھا وہیں یہ بیماری بھی پائی جاتی تھی تو اللہ رب العمین نے کیا فرمایا تطاطون الفاشہ عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں سے اپنی شعبت پوری کرتے ہو اس کو اللہ رب العمین نے فواہشہ کرا یہ بے والا کام ہے یہ یہ حرام اور ناجائز ہے اور سب سے بڑی سزا اللہ نے لط علیہ السلام کی قوم کو دیا تھا وہ شرک بھی کرتے تھے اور یہ بےحای والا کام بھی کیا کرتے تھے تین سزائیں اللہ رب العمین ان کو دی لط علیہ السلام کی قوم کو تو ایسا نہیں کہ ان کے اندر شرک نہیں تھا شرک ان کے اندر بھی تھا ایسے ہی جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی ناپتول میں کمی کرتے تھے وہ مشرک بھی تھے شرک بھی کرتے تھے انہوں نے پہلے ان کو توحید کی دعوت دیا شعیب علیہ السلام نے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اس گناہ سے بھی باز رکھا تو ایسا نہیں کہ ان کے پاس جو ہے شرک نہیں تھا شرک تھا ان کے پاس شعیب علیہ, علیہ السلام کی قوم کے پاس بھی شرک تھا لط علیہ السلام کی قوم کے پاس بھی شرک تھا قرآن اللہ نے بیان کیا کہ انہوں نے باقاعدہ اس بات کی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ یہی گناہ تھا ان کے پاس شرک نہیں تھا شرک بھی ان کے پاس موجود تھا دی. تو یہ فوج کام ہے یہ اللہ نے ایک خلال راستہ دی خلال راستے سے انسان اپنی شہبت پوری کرے نکاح کر کے شادی کر کے یا عورت ہے مان لیجئے اس کے پیچھے کے راستے سے انسان شہد پوری کرے یہ بھی فوج کام ہے, ہے یہ حرام ہے ناجائز ہے یہ شریعت کے اندر اس کو حرام کر دیا گیا تو یہ سارے فوج کے کام ہیں چاہے انسان زینا سب کے سامنے کرے یا رضامندی سے کرے یا جو ہے ہوٹل میں کرے یا باہر کرے حرام ہے یہ جو چیز اللہ نے حرام کر دیا اگر لوگ راضی ہو جائیں وہ چیز حلال نہیں ہو جاتی ہے آج بہت سارے لوگ یورپ کے اندر کہتے ہیں بھائی اگر راضی ہیں تو وہ ان کے ہاں جرم نہیں ہوتا ہے وہ جرم ہے اللہ کی نظر میں چاہے راضی ہوں یا راضی نہ ہو اللہ سے جرم ہے راضی ہونے کے باوجود بھی سزا وہی ہے کہ ان کو سزا دی جائے گی یہ نہیں کہ وہ راضی تھے تو ان کو سزا نہیں دی جائے گی حرام ہے وہ شریعت کے اندر تو یہ فوج کا مطلب ماتا ہے ربی الفائشہ نامہ بتا کہ اللہ نے فوائش کو بے حیائی والے کام کو اللہ نے حرام کر دیا ہے چاہے اعلانیہ طور پر کرو چاہے تنہائی میں جا کر کے کرو سب حرام ہے یہ اور گناہوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے گناہوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہر طرح کا حرام ہے کرنا ہمارے لیے اب اس میں کچھ بڑے گناہ ہیں کچھ چھوٹے گناہ ہیں لیکن ہر گناہ کچھ گنا ایسے جن کو اللہ نہیں معاف کرے گا جسے شرک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ انسان توبہ نہیں کرے گا شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے اگر انسان بغیر توبے کا مر گیا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے چاہے تو معاف نہ کرے لیکن شرک اگر انسان بغیر توبے کا مرے گا تو کبھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا وہ ہمیشہ میں جہنم رہے گا شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو اللہ تعالی معاف کر سکتا ہے اگر انسان نے توبہ کر لیا تو معاف ہو گیا لیکن اگر توبہ نہیں کیا تو اللہ کی مشیت کی تحت ہے اللہ نے فرما ان نولا بھی اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو اللہ تعالی معاف کر سکتا ہے اللہ تعالی کی مشیت اللہ تعالی کی مرضی یہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کے مہینے میں ستائیس رجب کو لوگ جشن مناتے ہیں کہ نہیں ہے اور جب یہ معراج کا جشن مناتے ہیں حالانکہ یہ سب بدات ہے کوئی تاریخ ثابت نہیں ہے کہ کس تاریخ اور کس رات کی واقعہ پیش آیا لیکن اللہ رب العالمین جو تحفہ دیا امت کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اس کو بھول گئے اللہ رب العامین نے تین چیزیں اتاری تھیں یا تین چیزیں دی تھیں معراج کے موقع پر ایک تو کیا دیا نماز پانچ اوٹ کی نماز آپ دیکھیے اتنے لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں دوسری چیز اللہ نے کیا دی سور بقرہ کے آخری دونوں آیتیں یہ بھی اللہ رب نے آپ کو تحفے کے طور پر دی اس لیے جو انسان ان آیتوں کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے نظر بچ سے جادو سے تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کی آفاظ کرتا ہے تیسری چیز اللہ نے کیا دی یہ دیا کہ آپ کی امت میں سے جو مر گیا اور اس نے شریک کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں کیا اللّہ تعالیٰ کی مخفت کرے گا یہ بھی اللہ رب العمین بے نبی کو دیا یہ تین چیزیں تاقی تھی اور معراج یہ اوپر پیش آیا تھا ہے کہ نہیں ہے معراج کہتے ہیں نیچے سے اوپر جانے کو چلنے کو مراج کہا جاتا ہے آج امت مسلمہ کا جو لوگ جشن مناتے ہیں ان سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے کہ نہیں ہے معراج کا واقعہ ہی کافی ہے اس عقیدے کو باطل کرنے کے لیے اس عقیدے کو رد کرنے کے لیے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ جو جشن مناتے ہیں میراج کا وہ عقیدہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے نہ عز باللہ نہ جانی اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو میراج کا واقعہ کیوں پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کے اوپر کیوں تشریف لے گئے اللہ کے قریب ہوئے اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوئے کہ قلم کے چلنے کی سسراہٹ کی آواز آپ نے سنی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام آپ ہوئے اللہ سے گفتگو کی آپ نے اللہ رب الام آپ پر نماز فرض کیا تو یہ جو درس ہے جو سبق ہے پیغام ہے میرا کا اس پیغام کو ہم نے بھلا دیا اور کیا کرتے انسان جشن مناتا ہے خوش ہوتا ہے اور جو پیغام دیا گیا جو درس ہم کو ملا انسان اس کو بھول گیا نماز کی پابندی نہیں ہے اور اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو نبی کی سنت کے مطابق نہیں پڑھتے بدعت اور خرافات لوگوں نے ایجاد کر لیا نماز کے اندر نماز سے پہلے نیت کریں گے زبان سے ایک نیت کرتا ہوں عشاء کی چار اکاط کے پیچھے میرا مقابلہ شریف نبی کی سنت کے مطابق نماز نہیں ہوتی خوش و نہیں اتنی جلدی میں کچھ اور نماز پڑتے ہیں کہ روگوں کی بات کھڑے ہی نہیں ہوتے سدے میں چلے جاتے ہیں سجدے کی بات بیٹھتے نہیں دوسرے سجدے کے اندر چلیں گے جو سدوں کے درمیان بیٹھیں گے بھی تو دعا نہیں کریں گے کتنی چیزیں لوگوں نے پیدا کر رکھی یا آج امت کا حال ہے تو جو درس ہے جو پیغام ہے اس پر توجہ دیے بغیر لوگ جشن کے اندر مصروف ہوگئے کیونکہ شیطان ان کو ہی پڑھا دیا جشن منا کافی تمہارے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کی چلے جاؤ گے نہ اس بلا نے جا تو یہ جو ہے کیا نام ہے اللہ تعالی کی صفات کے تعلق سے جو اللہ ربان فرمایا کہ اللہ نے ہر گناہ کو معاف کر دیا تو ہاں گناہ سے ہماری بات یہاں شرک تک ہماری گفتگو پہ پہنچی کہ گناہ شرک بھی اسم ہے اور یہ بہت بڑا گناہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے سب سے بڑا گناہ جس سے اللہ کی نا کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا باقی گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے تو میراج کے موقع پر اللہ حرب اللہ جو تین چیزیں پہ نبی کو تھا ان میں سے بھی تھی کہ تمہاری امت میں سے جو اس حالت میں مرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا اگر اسے صدا ہوئی بھی بڑے گناہوں کی جیسے اور دیگر بڑے گناہوں کی جیسے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر ضرور لے کر کے آئے گا اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا تو اور اگر شرک کرے گا تو ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر جائے گا آج دیکھیے لوگ کتنا شرک کرتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں نبی پہ ایمان بھی ہے آخرت پر ایمان ہے سب کچھ ہے لیکن اللہ رب العامن کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں غیر اللہ کا سجدہ کرنا غیر اللہ کے نام نظو و نیاز اور اس طریقے سے طواف اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر آئے شرک لوگ کرتے ہیں جب کہ شرک کی مغفرت نہیں ہوگی تو اللہ رب العامن نے ہر گناہ کو جو ہے حرام کر دیا ہے البغ بغیر حق اور ظلم و زیادتی کرنا کیونکہ یہ ناحق ظلم و زیادتی کرنا ظلم اور زیادتی کبھی حق نہیں ہوتا ہے بغیر حق مطلب یہ ہے کہ جو نا حق ہے یہ لوگ اس کو بھی اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے کسی پر ظلم کرنا زیادتی کرنا یہ کیا ہے اللہ رب العالمین اس کو حرام کر دیا وہ انتشرکو بلّہ ظلم ہی سلطانہ اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شیر کرو اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری اللہ نے نہیں کہا کہ کرو اللہ نے تو حرام کر دیا اس کو لہٰذا یہ بھی اللہ رب العمین نے حرام کر دیا وہ ان تشرک و بلّہ اما المن ضلع سلطانہ اللہ نے جس کی کوئی دلیل نہیں اتاری اس کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کے, کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جب کہ اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری کسی تمہارے لیے جائز کر دیا نا از بلّا یہ تو حرام ہے سب سے میرا حرام ہے یہ ایک لمحے کے لیے بھی چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہوتی یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے کچھ بھی شیان کا لفظ اللہ رب العلامی نے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں استعمال کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک کرو کچھ بھی معمولی بھی شرک کچھ بھی شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرو یہ سب اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا کیونکہ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے دلیل اس کی اتاری کہ حرام ہے اس کے کرنے کی کوئی دلیل نہیں اتاری نا بلّہ کیونکہ حرام ہے وہ انتقل اللہ امال تعلمون اور یہ کہ تم اللہ رب العالمین پر ایسی باتیں کہو جو تم نہیں جانتے یعنی اللہ رب العالمین کے تعلق سے بغیر علم کے گفتگو کرنا یہ بہت بڑا حرام چیز ہے یہ اسی میں فتویٰ دینا بھی آتا ہے کہ انسان فتویٰ دے دے اور اس کے پاس علم نہیں ہے یہ چیز حرام یہ چیز حلال اللہ نے حلال کیا اس کو حرام کر دیا اللہ نے حرام کہا تھا اس کو حلال کر دیا تو یہ اللہ ہربلامین بغیر علم کے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے بغیر علم کے کہنا حرام ہے یہ جب تک انسان کو کسی چیز پر یقین نہ ہو جب تک کسی چیز کے بارے میں انسان کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے اس کے بارے میں انسان کو احتیاط کرنا چاہیے صاحب کرام مرسال اتنا احتیاط کرتے تھے کہ صحابہ کی محفل ہوتی تھی تابعین کی سوال کیا تھا کہتے ان سے پوچھئے وہ کہتا ان سے پوچھ لیجیے وہ کہتا ان سے پوچھ لیجئے پھر آ کر کے پہلے آدمی کے پاس سوال واپس آ جاتا تھا اور جواب نہیں دیتے تھے وہ جی تو اتنا احتیاط کرتے تھے صحابہ کرام کیونکہ دین کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں بعض ہوگی اگر کسی چیز کو حرام کر دیا جب وہ حلال یا اس طریقے سے کوئی چیز حرام تھی اس کو حلال کر دیا حلال کو حرام کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے اس کی باس برش ہوگی بہت بڑا گناہی ہے وہ انتقور اللہ مل تعلمون ایسی باتیں کہو جو تم اللہ پر جو تم نہیں جانتے اللہ کے بارے میں بیٹیوں کا عقیدہ رکھنا اللہ کے بارے میں بیٹے کا عقیدہ رکھنا یا بیوی بی کا عقیدہ رکھنا یا ظلم اور عیب اور کمی کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ عبامن کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں نوعب اللہ ذالب اس کا علم نہیں ہے لہٰذا ایسی باتیں اللہ عمین کے تعلق سے نہ کہو کیونکہ اللہ پر جھوٹ کہنا یہ بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے اور ایسی اللہ کے سر پر بھی جھوٹ بولنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے سر پر جھوٹ بولنا یہ دین ہے یہ آج دیکھیں سوشل میڈیا پر کتنی موزوں دعیف روایتیں لوگ نشر کرتے رہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا نبی نے فرمایا نبی نے کا ساری روایتیں جھوٹی ہوتی ہیں یہ حرام ایسا کرنا اس کو پھیلانا بھی حرام ہے آپ گوئے کہ اس گناہ کے اندر شکی کہیے آپ پہلے تحقیق کیجئے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ نہیں فرمایا یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے کی نہیں حدیث ہے ہمارے فرماتا ہے کہ میرے اوپر جھوٹ بولنا تم میں سے کسی دوسرے کے اوپر جھوٹ بولنا جیسا نہیں ہے جس نے میرے اوپر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے منکزی دن فرتبہ جس نے میرے اوپر جھوٹ گڑھا وہ اپنا ٹھکانا جہنم کے اندر بنا لے اللہ کےسور پر جھوٹ بولنا گویا کہ آپ نے دین گڑھ لیا کوئی مسئلہ آپ نے کر لیا ایک آدمی پر آپ نے جھوٹ بول دیا اس سے دین نہیں آپ نے گڑھا اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوا لیکن اللہ کے سور پر اگر آپ نے جھوٹ کر دیا تو گویا کہ آپ نے دین گڑھ لیا یہ بہت بڑا جرم بن جاتا ہے آج سوشل میڈیا پر ایسے لوگ بہت ایکٹو ہیں بہت متحرک ہیں ایسی ایسی باتیں بیان کریں گے جس کا کوئی ثبوت نہیں سب جھوٹھی باتیں موز من گڑت حدیثیں اور معاشرے کے اندر لوگ اس کو پھیلاتے کہتے ہیں اس سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے جھوٹ سے اصلاح نہیں ہو سکتی ہے جھوٹ سے اصلاح ہوگی وہ جھوٹ ہوگا وہ جھو دیر نہیں ہوگا اس سے اصلاح نہیں ہوتی ہے سچائی سے اصلاح ہوتی ہے حق بات سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے جھوٹ سے اصلاح نہیں ہوتی ہے ہمارے لیے کافی ہے قرآن ہمارے لیے کافی حدیثیں قرآن حدیث کے اندر بہت سارے واقعات اللہ نے بیان کیے نبی نے بیان کی وہ ہمارے لیے کافی ہے جھوٹی باتوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے جو حق ہے اور جو سچ ہے جو ثابت ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے پرانو حدیث کے اندر بیان کر دیا گیا اس لیے ہمیں جھوٹ کو دعوت کے لیے لوگوں کی اصلاح کے لیے سارا نہیں ہے لینا جائز نہیں آئے ایسا کرنا آپ کسی کے ساتھ نہیں جھوٹ بول سکتے جی ایک خاتون اپنے کسی بچے کو بلا رہی ہیں کہ میں تم کو یہ چیز دوں گی ہماروی نے فرمایا کہ اگر تم اس کو چیز نہ دو گی تو تم یہ جھوٹ شمار کیا جائے گا یہ نہیں کہ بچوں کی تربیت ہے تو اس میں ہم جھوٹ بول کر کے بچوں کی تربیت کریں جھوٹی کہانیاں سنائے جھوٹے واقعات سنائے جھوٹے اور قصے سنائے ان کو اور ہم کچھ وعدہ کریں نہ دیں یہ ساری چیزیں جھوٹ کے دوبرے کے اندر آتی ہیں یہ جائز نہیں ایسا کرنا جب ایک انسان کے لیے بندے کے لیے بچے کے لیے جائز نہیں تو اللہ کے بارے میں کرنا کیسے جائز ہوگا کہ ہم جھوٹ گڑھیں اللہ رب العن پر اسے اللہ پر جھوٹ کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے یہ نبی پر جھوٹ کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے یہ ایسے آدمی کا ٹھکانا جہنم ہوتا ہے تو اللہ تنقول اللہ مالا تعالم کہ تم اللہ ابامن پر ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے تو اس میں شرک کی نفی کی گئی ہے ظلم اور جاتی کی نفی کی گئی اللہ اربامن عدل والا انصاف والا جو عدل انصاف والے ہوں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے اور شکم ان کو جگہ دے گا لہذا اللہ ظلم سے پاک ہے جاتی سے پاک ہے اللہ اربامن کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اگر یہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ایسی صفت کا ماننا یہ حرام ہے یہ نوزب اللہ میدان جائز نہیں ہے کسی کے لیے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے تو یہ کچھ صفات ہیں جن کی قرآن کے اندر نفی کی گئی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں مصنف نے یہاں پر نہیں بیان کیا ہے کیونکہ تمام چیزوں کے طرح یہ مقصد نہیں ہے کہ تمام باتیں یہاں پر بیان کی جائیں تو جو آیتیں مصری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر پیش کی تھی تقریباً بارہ آیتیں ہیں ان تمام آیتوں کے کی تفسیر یا اس کا معنی ہم لوگوں کے سامنے جو ہے بیان کیا گیا انشاءاللہ آنے والا جو درس ہوگا وہ اللہ ہر کے عرش پر مستوی ہونے کے متعلق ہے انشاءاللہ شاء اگلے درس میں اس کو ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ دعا کے اللہ اربامن ہم سب کے عقیدے کی صلاح فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے بدعت اور خرافات سے اللّہ تعالی محفوظ رکھے امین و صرف نا محمد اللہ علیہ وسلم وزاکم اللہ وسلم علیکم و اللہ وبرکاتہ